بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام, نام سے شروع جو بہت مہربانی من جوع من اس, لیے اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے, جاڑے اور گرمی دونوں, دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہیے, چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا